سوره ال عمران ايه 147 وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا فری حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے اللہ والے رفقا نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قطال کیا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 اللہ عل مجاہدین کا استغفار قرآن مجید کا بیان فرمودہ بہت موثر استغفار ربن غفلنا جنوب ننا و في فنا فی عمرین وصبت اقدام وصبت على القوم علقومل کا فرین اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے وہ بھی بخش دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرما یعنی جہاد کے شدائد اور مصائب میں نہ گھبراٹ کی کوئی بات کہی نہ مقابلہ سے ہٹ جانے اور نہ دشمن کی اطاعت قبول کرنے کا ایک لفظ زبان سے نکلا بس یہی بولے کہ یا اللہ جو تکلیف یا شکست آئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے آپ ہمارے گناہ اور زیادتیاں معاف فرما دیجیے اور ہمیں جہاد میں ثابت قدمی اور نصرت عطا فرمائیے